العلیم من, الرجیم من ونسخی ونسخی ونسخی. تلک على بعض یا رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی مین اللہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کی ورا خا باغ درجات دراجات اور بعض کو دراجات میں بلند کیا عیسی بن مریم اور ہم نے عیسا بن مریم کو واضح دی اور اگر اللہ چاہتا مختہ تل نشانیا آ جانے کے بعد وہ لوگ نہ لڑتے جو ان کے بعد تھے ولاکن اختلاف ہوں لیکن انہوں نے اختلاف کیا فمین من آ منا ومن من کفر تو ان میں سے وہ ہے جو ایمان لے آیا اور انہی میں سے وہ ہے جس نے کفر کیا ولو شاء اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے ولاکن اللہ یہ ما مایو لیکن اللہ تعالی وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے یا ایل دینا آمن و انفی کو بھی مارا زخنا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اس چیز میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دی ہے اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی نہ کوئی دوستی اور نہ ہی کوئی سفارش والکافرون هم الظالمون اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں اللہ لا الہ الا اللہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی اللہ اکیلا ہے اللہ وہ زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا اور قائم رہنے والا ہے لا خدو سینتم والا نوم نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند لہو اس کے لیے ہے ما فی السماوات فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ سفارش کرے مگر اس کی اجازت کے ساتھ یعنی اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا یا علم وہ جانتا ہے و ما خلفاہ جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے ولاوسی تو نبی سے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے اللہ با شاہ مگر جتنا وہ چاہتا ہے وسیع قرسی واقل عرب اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر وسیع ہے ولا ادب ہوا اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت وحول علیم اور وہ بلند عظمت والا لا اقراحف الدین دین میں کوئی زبردستی جبر نہیں ہے قد تبین الرشد من الغی نیکی گمراہی سے واضح ہو چکی رشد ہدایت غی گمراہی سے واضح ہو چکی فَمَنْ يَقْفُرْ بِتْتَاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ پس جو تاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى تو اس تحقیق اس نے پکڑا ہے تھاما ہے اس کڑے کو مضبوط کڑے کو جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے واللہ اور اللہ تعالی سمیع علیم خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے اللہ ولی اللہ آمن اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے آئے یو من الظلمات ہمات نور وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے وہ اللہ ددینہ کفارو اولیا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء تاغوت ہیں یخرجونہم من النور الالدرومات وہ ان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں اولائق اصحاب النار یہ لوگ آگ والے ہیں ہم سیہا خالدود وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تاغوت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو یا جس کے اندر اللہ تعالی والی صفات مانی جائیں کہ الہی صفات اس بندے کے اندر پائی جاتی ہے یا کوئی بندہ یہ رکھے یہ گمان رکھے کہ اس بندے کے اندر الہی صفات ہے تو یہ بندہ تعوت ہوگا الہی صفات مثلاً کوئی دعویٰ کر لے کہ مجھے غیب کا علم ہے یا اسی طرح کوئی شریعت سازی کا دعوی کرے کہ میرے لیے قانون سازی میں جیسے بھی کروں میرے لیے جائز ہے تو اس قسم کی یہ تاغوت ہے اور سب سے بڑا الربی ابراہیم افیو ابھی ہی کیا تون اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا یہ علم ترا کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے ایسی چیزوں کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے بلکہ علم میں آنا تیسرا نماز کے بارے میں نبی کا فرمان ہے سلو کمارا ای تو مونی او سلی ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو صحابہ نے تو آنکھوں سے دیکھا تھا وہ تو غیر روئیت اور ہمارے لیے علمی روئیت کہ حلات حلات کی نماز کے بارے میں الحمدال علم علم کیا آپ نے دیکھا نہیں طرف حاج ابراہیم جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا پھر کی رب بھی اس کے رب کے بارے میں ان اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی اس پالا ابراہیم جب ابراہیم نے کہا ربی اللہ و کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے قال انا احی و اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں اس نے بھی یعنی کہ خدائی صفت کا دعویٰ کالا ابراہیم فن اللہ من ابراہیم نے کہا تو پھر اللہ تعالی سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے من المغرب تو تو اس کو مغرب تو مغرب سے لا فکو کفر تو مبہوت ہو گیا حیران پریشان ہو گیا حیرت زدہ ہو گیا وہ شخص جس نے ظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا او یا کل اس شخص کی طرح مرا پرن جو ایک بستی پر سے گزرا وہ یا خوابیت اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی پالا اس نے گا تو اللہ تعالی نے اس کو سو سال تک موت دے دی. پھر اس کو زندہ کیا پالا پوچھا کم لبیشتا تو کتنی دیر ٹھہرا ہے پالا اس نے کہا لب تو میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں اعلیٰ فرمایا پینے کو مشروب کو لم یتسنہ وہ بدبودار نہیں ہوئے خراب نہیں ہوئے سو سال میں چھال نہیں گسیا ویٹھے ویٹھے تالعا تالعا. اچھا گدا مار کے ہڈیاں اللہ کی قدرت اور اپنے گدے کو دیکھ. آیتا اور تاکہ ہم لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں ومد الگ الزام اور ہڈیوں کو دیکھ کئی فرون شیزوہ ہم ان کو کیسے اکٹھا کرتے ہیں سمن سوہا لحمہ یا ان کو کیسے جوڑتے ہیں سمن سوہا لحمہ تو جب اس کے لیے خوب واضح ہو گیا تو نے کہا میں جان گیا میں جانتا ہوں یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے تو یہ یعنی کہ چند ایک واقعات ہیں انہوں نے پوچھا تھا نا کہ ہے تعداد میں لوگ گزرے تھے موت کے ڈر سے گھروں سے نکلے اللہ نے انہیں مار دیا پھر زندہ کر دیا اسی طرح اس سے پیچھے وہ بنی اسرائیل کا پہلے سپارے میں کہ ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد پھر اٹھایا یعنی کہ اصول یہ کہ جو بندہ ایک مرتبہ دنیا سے چلا جاتا ہے مر جاتا ہے دوبارہ دنیا میں نہیں آتا یہ اللہ نے اصول بیان کیا پرانی دنیا. لیکن یہ چند چیزیں مستثناء ہیں یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا ابراہیم اور جب ابراہیم ابراہیم نے کہا نہیں پتہ رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے کالا کہا اولم تؤمن کیا تو ایمان کیا اور تو ایمان نہیں لایا قالا کہا بلا کیوں نہیں ولا کے قلبی تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے قالا کہا فخر اور باٹا مینت پیری تو, تو چار پرندے پکڑ سسر ہن پھر اپنے ساتھ انہیں مانوس کر لے پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ٹکڑا رکھ دے یعنی کہ چار پرندے لے لے انہیں اپنی طرف مائل کر لے مانوس کر لے اور جب وہ تیری طرف مائل ہو جائیں جس طرح مالک کی آواز پر جانور اس کے پیچھے آتے ہیں دوڑتے ہوئے ایسے وہ تیرے پاس آنے لگ جائے پھر ان کو ضبع کر کے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ایک پہاڑی پر دوسرا دوسری پہاڑی پر تیسرا تیسری پہاڑی پر اس طرح بخیر دے ان کو سمجھ النا پھر ان کو آواز دے یقینا کا سایہ وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے اور جان لے اللہ عزیز حکیم کہ یقینا اللہ تعالی بہت زیادہ غالب اور خوب حکمت والا ہے مثال <متحدث> جو <متحدث> اپنے والوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں امبا تب سب آستا نابل جو جس نے اگائی صاف سات والیاں ہر خوشے یا ہر بالی میں سو دانا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے،, دگنا چگنا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے وہ اللہ علیم اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ ایک کے بدلے سات سو اور یہاں پر بات نہیں راعف اس سے بھی زیادہ۔ اللہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں سن والا یس میں اور پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے پیچھے کسی طرح کا تکلیف پہنچانا کسی طرح کی تکلیف اور احسان نہیں جتراتے تکلیف نہیں پہنچاتے احسان نہیں جتراتے یعنی کہ کچھ لوگ ایسا کرتے نا جس کو صدقہ دیا اور پھر بعد میں اس پر احسان جتلاتے رہے اور اس کو تنگ کرتے رہے ایسے بھی لوگ کرتے مسجد میں بھی ایسے ہوتا ہے جو بندہ کوئی دو چار روپئے دےنے لگ جائے کھانڈ مسجد کو وہ کہتا ہے نئی مسجد کا چودھری <تصفح> <تصفح> وہ پھر آ کے مسجد کو سارتے اٹھا لے وہ <تصفح> لوگ جو اپنے مار کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر جو انہوں نے خرچ کیا ہے خرچ کرنے کے پیچھے نہ تو سانگ چلاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں لہم اجرب تو ان لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم ولا اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے پول معروف اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا خیر من صداقات من صداقات ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ہو تکلیف پہنچانا یعنی صدقہ کر کے بندہ تکلیف دے اس سے بہتر ہے بندہ اچھی بات ہی کہہ دے یا معاف کر دے واللہ حلیم اور اللہ تعالی بے پرواہ ہے بہت زیادہ اور بے حد بردبار ہے یا لا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقوں کو احسان متلا کر اور تکلیف دے کر باطل نہ کرو یعنی یہ کام کرنے سے خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ اور آخرت والے دن پر ایمان نہیں رکھتا فہ مسا مسا رف تو اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے الحس پر مٹی ہو فا وابل پچے زور دار بارشا تو اس, کو بارش. من ما قصابو. وہ اس چیز میں کسی چیز پر دسترس نہیں پائیں گے طاقت نہیں رکھیں گے جو انہوں نے کمایا کومل کافی اور اللہ تعالیٰ کافی قوم کو ہدایتیں گے تھا یعنی ان کے صدقہ کیا ہے جس طرح آ, کسی پہاڑ کے اوپر کوئی گرد مٹی پڑی ہوئی ہو اور اوپر سے آسمان سے تیز بارش آئے تو وہ مٹی ساری پہ ساری بہ جاتی ہے سخت جتان صاف ہو جاتی ہے تو ایسے جب یہ صدقہ کرتے ہیں تو سمجھے ایک گرد ہے اور پھر صدقہ کرنے کے بعد جو احسان جتلاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں تو یہ احسان اور تکلیف ان کے صدقے کو بہا کر لے جاتا ہے پھر جو انہوں نے صدقہ کیا ہوتا ہے ان کے بخش میں نہیں رہتا ان کے سائدے میں نہیں آتاف امر الله اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی, راست، اللہ کی رضا مندی کے تلاش کے لیے خرچ کرتے ہیں رضا مندی چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ تصبی تم اور اپنی طرف سے تصدیق کے طور پر خرچ کرتے ہیں کما خلی جنت یا اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں کماسانی <سلام> جنت اس کی مثال ایک باغ کی طرح ہے بے ربوا اونچی جگہ پر جو ہو افا بہا وابلن ہوا اس کو بارش پہنچی ف آت اکولا تو اس نے دیا اپنا پھل دگنا فعلامی یو با وابل اور اگر اس کو زوردار بارش نہ بھی پبنم ہی یعنی کہ اونچی جگہ پر جس طرح پہاڑی علاقے ہیں بلندوں والا اب اونچی جگہ پر جو باغ ہو اس پر جب بارش آتی ہے تو قدرتی صاف ستھری ماحول کے اندر کھاد اسپرے کے بغیر اگنے والا باغ وہ بارش کے نتیجے میں بہت زیادہ پھل دیتا ہے اور اگر بارش کبھی نہ بھی آئے تو شبنم کی وجہ سے ہی پھل اچھا خاصا ہو جاتا ہے لنہار کیا تم میں سے کوئی ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے چاہتا ہے کہ اس کا باغ ہو کھجوروں کا انگوروں کا اس کے نیچے دریا بہتا ہو دریا بہتے ہوں لہو فیحا بالکل ہر قسم کا پھل اس کے لیے اس میں موجود ہو وہ افواہ باہر اور وہ بندہ جس کا وہ باغ ہے اس کو بڑھاپا پہنچ جائے وَلَهُ اور اس کی کمزور اولاد ہو ففابہ تو اس حالت میں اچانک اس کو ایک بھگولا آگ پہنچے آگ لگ جائے بھگولا آ جائے فی ہنار فا بہاس میں ایک بھگولہ آئے فی ہنار جس میں آگ ہو فرا تو وہ بھگولا وہ آگ اس کو جلا کے رکھ دے کزالی کا یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے. تم غور و فکر کرو یا بات ایماں کا سب تم اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اس چیز میں پاکیزہ میں سے خرچ کرو جو تم نے کروایا ہے ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہے جو کچھ ہم نے ولا تیم الخبیسہ منہ تلفی کو اس میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں ہو فی، مگر یہ کہ اس کے بارے میں تم آنکھیں بند کر لو کرو۔ یعنی کہ مثال کے طور پر کوئی بھی چیز آپ مارکیٹ سے جب خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو لیتے ہوئے اعلیٰ ترین اچھی چیز وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں کوئی غفلت میں اگر وہ ڈالنے والا وہ گھما پھرا کے پھل لیا سبزی گندی ڈال دے تو ایک فائدہ بات ہے تو جب لینے کے لیے آپ یعنی کہ اعلیٰ اور اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہیں تو اسی طرح اللہ کے راستے میں دینے کے لیے بھی اعلیٰ اور اچھی چیز کا انتخاب کریں ورنم اور جان لو کہ اللہ غنی الحمید یقین اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ اور بہت تعریف کیا گیا ہے, شیطان تم کو فقر کا درابہ دیتا ہے اور تم کو فحاشی کا حکم دیتا ہے فبلہ اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی طرف سے فضل اور مغفرت کا وعدہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ والے خوب جاننے والے ہیں یہ اللہ حکمت عطا کرتے ہیں اور جو حکمت خیر دے دیا گیا ارال الباب اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے وما انفقا نگر تم نگر تو تم جو کوئی بھی خرچ کرو خرچ کرنا یا جو کوئی بھی نظر مانو نظر ماننا فَإنَّ اللَّهَ تو یقیناً نہیں ہے فناہ اگر تم صداقات ظاہر کرو تو یہ اچھی بات ہے وہ انتفوا اور اگر تم انہیں چھپاؤ وہ تو, تو الفقراء اور فکارا کو دو لَكُمْ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے قبیر اور, اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے لئی صحیح کا ہدا ہوں آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے ولاقن اللہ یہ بھی میں یشا لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے پماط الفیقو من خیرن ان فلی انفوسی کم اور جو بھی تم مال خرچ کرو خیر میں سے جو بھی تم خرچ کرو تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے اور تم نہیں خرچ کرتے مگر اللہ کی رضامندی اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے اور تم جو بھی خیر خرچ کرو جو بھی مال خرچ کرو گے وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا وانتم لا اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے فقراء اللہ الارض وہ زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے یا تب حمل یا امین ان کے رکنے کی وجہ سے رکے رہنے کی وجہ سے سوال نہ کرنے کی وجہ سے وہ لوگ جو ان سے بے خبر ہیں ان سے جاہل ہیں وہ ان کو غنی سمجھتے ہیں آپ انہیں ان کی علامات سے پہچان لیں گے لا الناس وہ لوگوں سے لپٹ کر چمٹ کر سوال نہیں کرتے فما من فإن علیم اور جو بھی تم خیر خرچ کرو مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ یقیناً خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے اللہ بنفیاری وہ لوگ جکنے والوں کو دن رات کو شیدہ اور ایرانیہ تن خرچ کرتے ہیں فلا هم ولا لا من وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس طرح جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا مثل الربا یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت سود ہی کی طرح ہے اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے سمجھ جا مور تم نے تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی فن کہا تو وہ بعض آ گیا رک گیا فلاں ما سلف تو اس کے لیے وہ کچھ ہے جو پہلے گزر چکا وہ امرہ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے فمن عادا اور جس نے دوبارہ ایسا کیا اصحاب النار تو وہ لوگ آگ والے ہیں ہم خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ فق اللہ ریبا صداقات اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے واللہ واللہ تعالی اللہ اللہ تعالیٰ کا خارن عکیم نہیں محبت کرتا نہیں پسند کرتا ہر بہت زیادہ ناشکرے کو اور سخت گناہ کو یعنی کہ یہ مثال بھی اللہ تعالی نے خوروں کی کہ دنیا میں اس طرح کسی بندے کو جن چپک جاتے ہیں اور وہ خبتی آدھا پاگل یعنی کہ ہو جاتا ہے تو قیامت والے دن سود خوروں کی بھی کیفیت اسی طرح کی ہو اسے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جن بندے کو خبتی بنا دیتے ہیں یا تخبت کو مل مف شیطان جن چھو کر بندے کو بیمار کر دیتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن آپ اثر نہیں کرتے اس کا بھی دل ہے عیسائی میں پھر دوسری بات یہ ہے کہ سود کو اللہ نے حرام تجارت کو حلال قرار دیا آج بھی عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سود اور تجارت میں کوئی خاص واضح فرق نہیں ہے ادھر بھی نفع ہے ادھر بھی نفع ہے مثلاً قسطوں کا کاروبار ہی دیکھ لیں کہتے جی قسطوں پر ادھار چیز دے رہے ہیں اور ادھار کی وجہ سے دس روپے والی چیز پندرہ روپے میں دے جی رہے ہیں تو جب تک وہ پندرہ روپے ادا کرے گا اس وقت تک یہ چیز بھی تو پندرہ روپے کی ہو چکی ہوگی بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی مہنگی ہو جائے تو اگر ہم اس وقت بیچیں گے تو پھر بھی ہمیں اتنا ہی ملنے یعنی کہ ظاہری طور پر ان کو مافرت نظر آتی ہے لیکن ہاں اتنی دیر بعد بیچ لیں نقد یا ادھار جو موجودہ ریٹ ہے اس ریٹ پر وہ ٹھیک ہے لیکن موجودہ ریٹ سے ریٹ بڑھانا صرف ادھار کی وجہ سے یہ سود ہے تو یہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ان نمبر میں کمیٹرول ریبا تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے ملتی جلتی ہے منافع کی لیمٹ کوئی نہیں انسٹالمنٹ میں دیتے ہیں ٹھیک ہے ہاں اگر ادھار کی وجہ سے انسٹالمنٹ کی وجہ سے قسطوں کی وجہ سے ریٹ پڑھاتے ہیں پھر سو دے آپ جتنا بھی طے ہو جائے ہاں جتنا بھی طے ہو جائے وہ طے کرتے ہوئے ہمیں دیکھیں گے جو انہوں نے طے کیا ہے یہ کیا ہے نقد کے ریٹ پر اسے طے کر لیں بعد میں بنا لیں اس کی قسطیں ٹھیک ہاں یعنی کہ نقد کا ریٹ ان کا اور ہوتا ہے ادھار کا ریٹ اور ہوتا ہے ادھار کی وجہ سے قیمت بڑھا رہے ہیں اور یہ سود ہے سود اگر طے ہو جائے تو حلال نہیں ہوتا یہ طے ہو جانے کی وجہ سے جیز نہیں ہو جائے گا موٹی سی بات ہے سود اگر کوئی طے کر لے تو زیادہ ہو جائے گا نہیں سود سمیت طے کیا ہے نا بات یہ دیکھیں کہ جو طے کیا ہے وہ سود کے بغیر طے کیا ہے یا سود سمیت طے کیا ہے نہیں سود نقدی میں نہیں نبی نبید اسلام کے پاس ایک صاحبی گار بنا کو کھجورے نے کیا اعلیٰ عمدہ قسم کی صدقے کی تو آپ نے پوچھا کیا وہاں کی ساری کھجوریں اس طرح کی ہوتی ہیں میں نے کہا نہیں جی کھجوریں ادھر ہلکی بھی تھیں تو ہم نے آلہ قسم کی دو کلو مثلا کھجور دے کر ہلکی قسم کی دو کلو کھجور دے کر ایک کلو کھجور یہ اچھی والی لی ہے آپ نے فرمایا اوہ یہ تو این سود ہے صحیح مسلم کی لیے اب گزر گئی نقدی جنس ہے اور جنس کے ساتھ جنس کا تبادلہ ہے اکڑ بھی کہتی ہے کہ ایک طرف نکمی جنس ہے ایک طرف اعلی جنس ہے تو تفاضل ہونا چاہیے لیکن دین کہتا ہے کہ سود ہے آپ فرما رہے ہیں کہ ہاں اس نکمی کھجور کو جر و دینار کے عوض بیچو یا کسی اور جنس کے عوض بیچو اور پھر اس جس کے یا درہم و دینار کے کھجور لو یہ جہل ہے چاہے وہ دو کلو بیچ کر ایک کلو ہی آتی ہو لیکن نہیں کھجور کا کھجور کے ساتھ تبادلہ کریں گے تو اس کو یہ فول ہے اب اس پر پھول کی کیا تاریخ سٹ کریں گے ہاں تو دس روپئے کلو والی کھجور 10 سر پہ کلو والی خجور دو کلو دے کے وی علی ایک کلو لوگے کے سو دے وہ دا سر پہ کلو والی خجور دو کلو دے چو پمیٹوڑی وی آنی بکے اٹھانہ آنی بکے یا تین آنی بکے وہ ویٹ کے پہ ایک کلو خجور لوگ ویر پہ کلو والی وہ جائے دے ایسے یہ اٹامنٹ میں سوئی اٹھا بھی جائے سے اگر اٹھا ہو جس کو آگا اچھا اس کا تو بڑا آسان طریقہ یہ جو بھی بولو صاحب یہ بات کرتے ہیں نا کہ پر شارٹ ہو جائے اس پر جو اضافہ ہوگا وہ سود اس سے پوچھا بڑے دوئی دو قسط شارٹ ہو جائے کہتے ہیں کہ جو طے ہو گیا نا نقد प्लाट ہے مثلاً دس لاکھ کا ادار میں آیا 15 لاکھ کا کہتے ہیں پندرہ لاکھ طے ہو گیا تو جائز ہے اس کی انسٹالمنٹ بن گئی اب اس پر جو قسط شارٹ ہوگی نا اس پر اگر وہ ادافی چارج کریں گے وہ سود ہوگا آسان حل ہے اسے के مولی صاحب اس کی دلیل میں قسط شارٹ ہو جائے تو اس کے اوپر اگر وہ جرمانہ لیتے ہیں تو وہ سود ہے اس کی وجہ قرآن کی کوئی آیت پڑھو یا دیش پڑھو دلیل جو دلیل وہ اس کے کے قسط ہونے کی دے گا نا وہی اس پر لگ جائے گی پہلی بات پر بھی جو اس نے دس لاکھ والا پلاٹ پندرہ لاکھ کا اس کے اوپر بھی گی اس کی فیتا آئے گی آسان بہت آسان طریقہ ہے جس گول صاحب کا یہ خطرہ ہے تو اس کو پکڑنا تو بڑا آسان ہے وہ جو بھی دلیل دے گا وہ یہی ہے نا کہ ادھار کی وجہ سے لیٹ ہونے کی وجہ سے کیونکہ اس نے اضافہ کیا لہذا سود ہے اس کے علاوہ اور کوئی اس کو سود का دینے کا جواب اور جسٹیفکیشن موجود نہیں تو پہلے اس نے کیا, کیا, کیا ہے پہلے نہیں تو دس لاکھ والا پلاٹ پندرہ کا دیا کیوں لیٹ ہونے کی وجہ سے تو اگر وہ लेट لیٹ ہو جائے تو سود ہے تو یہ پوری پوری وہ लेट لیٹ کر رہا ہے تو یہ سود نہیں ہو جائے گا لیٹ ہونے کی وجہ سے قیمت میں اضافہ یہ سود ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں وہ اصل میں سبب دیکھے ایک پلاٹ ہے ٹھیک है یا ایک مکان ہے کوئی بھی چیز ہے ایک پارٹی کو آپ دکھاتے ہیں اس کے ساتھ بارگینگ کرتے ہیں ستر لاکھ کی دوسری جی پارٹی کے ساتھ آپ کہتے ستر پہ لگتا ہے گاپ کوئی نہیں لگ رہا کام کر رہے یار تو آپ کی سمجھتے ہیں کہ سٹرانگ ہے وہ ستر کے بجائے اسی تک آپ اس کو لے جاتے ہیں وہی نہ یہ ہو جاتا ہے یہ ایک کرے چیز ہے یہ دین میں جائز ہے سودے بازی جائزے ادار بھی وجہ تو قیمت بنونا اے نہ جائزے جو قیمت بڑھائے گا یہ سود ہے اگر اگر وہ یعنی کہ اس کے اندر اتنی ہمت اور ضرورت ہے کہ وہ ادھار دے سکتا ہے سود کے بغیر قیمت بڑھائے بغیر تو یہ نہیں دے سکتا میں وہ کہتے میری اتنی اوقات نہیں ہے آسانی سمجھتے ہیں اس کو لیکن دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے پورا معاشرہ تباہ ہوا پڑا ہے یہ گاڑیاں لوگوں نے قصوں پر لینا شروع کی ہیں اتنے بندے نہیں ہیں اتنی گاڑیاں اور پھر نتیجہ کیا ہے کہ قصے بھی پوری نہیں ہوتی اور گاڑی کی اجیت کی ہوئی ہوتی ہے پکڑی بھی جاتی ہے तो किबो गरीब किस्म का चक्कर है पूरी कौम परेशान यानी सूज का शिकंजा है ही ऐसा जरा आएगा नुकसान कराएगा सिद्धि का गरीब आदमी चाहिए ना मोटी जी गल की अपनी औकात च रवे नहीं उनकी औकात गड् झूठ ना, ना, ना लगे अस ना बनाने बना सकता ना बनाने गुजारा करे किराए ले किराएरा करे یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جوڑ دارے تو پیسے ہو جاؤ وہ بنا دے گے وہ شہر یہ کہ سٹور ہے صاحبے وہ اور وہ کہ میرا عام وہ بارے لگا اور صافی تھی چو دس روپیہ بھی ہے ہزار روپے پچھلے نہیں نامر گلی رمضان تین چار لاکھ روپیہ چالی فٹی والی مارکیٹ اتر میرے سال کوئی ہاں پندرہ سو دو ہزار کرایے دکاندار نو کرایہ دے کے چھاپڑا لا ل بی پی ہزار تی ہزار اچھا جی چلیے کر لیے مکمل لا تاسا را ت دن امن و یقین وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیکام کی انہوں نے نماز قائم کی وہ آتاب الزکا اور زکأۃ ادا کیجر ہے ان کے رب کے ہاں جانون اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے جو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالی سے در جاؤ دو ما باقی, من جو باقی ہے تم امن ہو اگر تم نے ایسا نہیں کیا رسول ہی تو اعلان کر دو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا توبہ کر لی تم نے یعنی کاروبار کرتا ہے سود لیتا ہے سود پر اس نے قرضہ دیا ہوا ہے کسی کو سود لیتا جا رہا ہے لیتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے توبہ کر لے جو اس نے سود لے لیا ہے کھا لی ہے وہ اس کا معاملہ اللہ کے سپر ہے اب اس کے بعد توبہ کرنے کے بعد جس بندے کو سود پر پیسہ دیا ہوا یا کوئی چیز دی اور ظلم کرو اور نہ ظلم کیے جاؤ ان کا نظوطن اور اگر تنگ دستارا تو ڈھیل محلت دینا ہے علا مارا آسانی تک انت سداپور اگر تم صدقہ کر دو خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے تم, تعلمون اگر تم جانتے ہو وہ تک یومن ترجا نفی اللہ اور سے در جاؤ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے سمت وفاق النبسما کا سبق پھر پورا پورا دی جائے گی ہر جان جو اس نے کمایا وہ ضلع اور وہ ظلم نہیں کیے جائے گے